سوال ہے کہ کیا کسی دیوبندی یا وہابی کو دوست بنا سکتے ہیں جی نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ومۃم من کم فن من ہم ترجمہ کنز ایمان تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی و سلم نے ارشاد فرمایا کم و ایا ہم لا ولا او کا مقال صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں اپنے سے دور کرو اور ان سے بچے رہو نہ وہ تمہیں فتنے میں ڈالیں نہ تم ان کے فتنے میں پڑھو اور ایک بہت زبردست منطقی بات مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی مج الکریم موردی عنہ نے ارشا فرمائی الاسلاستن دشمن تین ہے دشمن تین ہے ادو کا تیرا دشمن ادو صدیقی کا تیرے دوست کا دشمن وہ صدیق ادو وکا اور تیرے دشمن کا دوست تو دوست کا دشمن جب دشمن ہوتا ہے تو دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے دشمن کا جو دوست ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے تو بد مذہبوں سے دوستی یہ اسلام سے دشمنی کی علامت ہے امام سنت فی بد مذہبوں سے جان بوجھ کر ملنے والوں اس سے متعلق فرمایا کہ یہ حرام ہے اور بد مذہب ہو جانے کا اندیشہ کامل اور دوستانہ ہو تو دین کے لیے زہر قاتل